الحمد اللہ, الرحمن الصلاة والسلام يا رسول اللہ يا حبیب اللہ الصلاة والسلام يا نبی اللہ ولی وابق نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدن منو کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے کہ جس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آپ مدرسے میں آتے ہیں اس قرآن پاک کی تو کیا ہی خوب برکتیں ہیں کہ اس کو دیکھنا عبادت اس کو چھونا عبادت اس کو چومنا عبادت اس کو پڑھنا عبادت تو کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ تمام کے ہاتھوں میں سارا دن قرآن پاک کی برکتیں رہتی ہیں اور آپ اپنی آنکھوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے ٹھنڈا کرتے ہیں اور دلوں کو نرم کرتے ہیں آج کا مدنی پھول جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے یہ ایک استاد صاحب کا واقعہ ہے وہ ہوتا یوں تھا پرانے دور میں ایک استاد صاحب جب مدرسے کے لیے اپنے گھر سے مدرسے کی طرف روانہ ہوتے تھے تو راستے میں مدنی منع یہ دیکھتے تھے کہ گلی بہت صاف ستھری ہے اور جیسے ہی مدرسے سے واپسی آتے تو گلیوں میں نظر پڑتی کہ گلی میں جگہ جگہ بڑے سلیقے کے ساتھ پتھر رکھے ہوئے تھے اب وہ استاد صاحب نے اپنا روز معمول بنا لیا کہ وہ جب واپسی گلی میں داخل ہوتے تو ایک ایک کر کے اس پتھر کو اٹھا کر سائیڈ پہ کرتے کیوں کہ جو پتھر راستے میں پڑا رہتا ہے تو عموماً گاڑی بھی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے راہ چلنے والے کو بھی ٹھوکر لگتی ہے پر آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بالخصوص کھیل کود کرتے ہیں نا تو وہ اگر کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ اپنی وکٹ بناتے ہیں پتھروں کی اگر وہ فٹ بال یا ہاکی کھیلتے ہیں تو جناب وہ اپنا گول بناتے ہیں اس میں تو وہ پتھر جو تھے وہ بڑے بڑے وہ بڑے سلیقے سے رکھتے ہیں تو وہ استاد صاحب روز اٹھا اٹھا کر ان کو سائڈوں میں کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں سوچتے رہتے کہ کیسے مطلب ان کی تربیت میں کتنی کمی ہے کہ یہ جو لڑکے یہاں کھیلتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے خیر ایک مرتبہ جب یہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ پھر وہ پتھر تو حسب معمول پڑے ہوئے تھے تو ان کو غصہ آیا اور غصہ آ کر جناب وہ بغیر پتھروں کو ہٹائے وہ وہاں سے تیزی سے آگے گزر گئے مگر کچھ دور چل کر سوچنے لگے اور دل میں سے ہی سمجھنے کی ایک آواز آئی کہ یہ کیا کیا تم نے گلی کے لڑکے روزانہ پتھر پھیلاتے ہیں حالانکہ بری حرکت ہے مگر پھر بھی وہ اپنی اس بری حرکت کو اس بری عادت کو چھوڑ نہیں رہے اور تم تو نیکی کا کام کر رہے ہو کہ تم تو پتھروں کو ہٹا کر لوگوں کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں کلیئر کر رہے ہیں تم اپنی نیکی کو کیوں برباد کرتے ہو بہت افسوس ہے تم پر کہ برائی جو ہے اس نے نیکی کو شکست دی دی جب اپنے دل کی آواز سنی تو پھر پلٹ کر وہ استاد صاحب, صاحب ان پتھروں کے پاس آئے اور جلدی جلدی ان پتھروں کو ہٹایا اور پتھروں کو ہٹا کر جیسے ہی ہاتھ جھاڑتے ہوئے گھر کی طرف چلنے لگے تو دیکھا کہ سامنے کا جو درخت تھا اس میں پتے جو تھے وہ ہل ہل کر گویا خوشی کا اظہار کر رہے تھے تو پیارے مدنی منو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ جب برائی کرنے والا اپنی برائی پر جمع ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں ہمیں بھی حوصلہ جوان لگنا چاہیے اور نیک کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ عموماً آپ مدرسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب چند مدنی تو جیسے ہی آزان ہوئی انہوں نے ازان کا جواب بھی دیا جناب پہلے کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانا بھی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں جناب مدرسے میں بھاگ دوڑ بھی نہیں کر رہے ہیں شور بھی نہیں کر رہے ہیں اور جناب یہ مدرسے میں جب یہ کھانا کھا رہے ہیں تو سنت کے مطابق کھا رہے ہیں نماز کا ٹائم ہوا تو سنتوں کا اہتمام رکھا نوافل کا اہتمام رکھا جب مدنی چینل پر یہ سلسلہ چلتا ہے تو آپ کئی مدنی منڈوں کو دیکھتے ہوں گے کہ بہت شوق سے بہت ذوق سے وہ تمام مدنی سلسلے دیکھتے ہیں دعائیں یاد کرتے ہیں قاری صاحب کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر وہ فوراً مطلب دعائیں سنا دیتے ہیں وہ جناب فوراً اپنا سبق سنا دیتے ہیں ہر کام میں آگے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ نیکی کے کام میں آگے آگے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ فلاں مدرسے میں دیر سے آتا ہے تو میں کیوں جلدی آؤں فلاں جناب وہ ایسا کرتا ہے تو میں کیوں کروں تو یہ درست نہیں ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو نیکی کی توفیق دی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے نیکی کے کاموں کو کرتا رہے تو امید ہے کہ آپ بھی ازم کا اظہار ان شاء اللہ نیکیوں پر پابند رہیں گے ان شاء اللہ اس للہ ہمارے منوں مدن مدن کے مدنی اس سلسلے میں الحمد للہ روزانہ شیخ ترقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دعوت برکاتم علیہ کے مدنی پھول عطا کردہ مدنی پھول وہ بھی ہم چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ ہماری شیخ تریقت امیر علیہ سنت ہمیں کیا عطا فرما رہے ہیں تو جو سعادت مند ہیں جو پیارے پیارے مدنی مند ہیں فوراً تیار ہو جائیں قلم کاغذ سنبھال لیں ہو سکے تو مرشد کے ان عطا کردہ مدنی پھولوں کو لکھیں بار بار انہیں پڑھیں کہ مرشد نے کیا عطا فرمایا ان اس کے مطابق زندگی گزاریں گے دنیا براکر کی برکتیں حاصل ہوں گی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ وبرکاتہ مدینہ حسین آباد کی طالبہ ہوں میرے, میرے پیارے باپا جان کی بارغاہ میں سوال یہ ہے کہ حافظ طالبات قرآن پاک قرآن یاد کرتے ہوئے سر سر پاک پہ پاک،, پہ پاک رکھ سرائے ہیں اور قرآن پاک کو نالائے پاک رکھ سکتے ہیں جواب جو عطا فرما دیجئے ماشاءاللہ تربیت اچھی دی ہے جنہوں نے بھی دی مدنی من کو بہت اچھے سلیقے کے ساتھ سوال کر رہی ہیں نالے پاک سر پر ہوگا تو انشاءاللہ شاء قرآن پاک جلدی یاد ہو جائے گا <laughs> نالے پاک رکھنے سے حفظہ مضبوط ہوتا ہے نا لکھا بھی ہے اس میں شاید مطلب کہ حفظے کو فائدہ کرتا ہے نالے پاک کی تو برکت بہت ہیں خالی حفظہ ہی کیا بہت کچھ انشاءاللہ اللہ برکت ملے گی اس کی میں ایک بار ہوائی میں جا رہا تھا تو ہوائی جہاز میں میرے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کوئی پارٹی لگ رہا تھا وہ آدمی تو سے الگ سے الگ ہوئی میں نہیں جانتا تھا ان کو کیا مطلب بات پر بات نکلی یہ شاید جانتے تھے دعوت اسلامی سے متعارف تھے پھر انہوں نے اپنا قصہ بتایا کہ میرے پاس نالے پاک کا کارڈ ہے اور میرے پاس یہ نالے پاک کا کارڈ ساتھ تھا ایک بار میں کار میں جا رہا تھا تو وہ کوئی ندی آئی یا کیا آیا تو اس نے میری کار پوری اتر گئی اندر لیکن پھر ابھر گئی ہم نکل گئے باہر الحمدللہ نالے پاک میرے پاس تھا اس کی برکت سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا نقشے نالے پاک کی تو کیا شان ہے کیا بات ہے میرے حقام علیہ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان استاذ ال... استاذ ضمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تاجدار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھ کو مل جائے نال پا کے حضور جو سر پہ رکھیں کو مل جائے نالے لا کے حضور جو سر پہ رکھیں کو مل جائے نالے پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاتھ ہم بھی ہے تو پھر کہیں گے تار جدار ہم بھی ہیں تو اپنے عکابرین کا اپنے علماء کا اپنے بزرگوں کا کلام پڑھنے کی جو میں تاکید کرتا رہتا ہوں اس میں یہ اصل حکمت یہی ہے کہ ہمارے اکابر نے ہمارے علماء نے جو کلام لکھے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں عام شاعروں کا بھروسہ ہوتا نہیں بےچارے خود زیادہ عالم تو ہوتے نہیں ہیں ان کو معلومات کم ہوتی ہے تو یہ غیر شرعی اشعار بھی لکھ دیتے ہیں باہر ہار لکھ دیتے ہیں بعد اوقات اشعار میں کفریات بھی ہوتے ہیں یہ عام جو جاہل شعرا ہوتے ہیں نا پڑھے لکھے ہوتے ہوں گے لیکن وہ تو پہلے میں نے بہت اس پر تفصیل سے ارض کی تھی کہ لاکھ پڑھا لکھا ہو لیکن اگر اسلام کے بنیادی مسائل نہیں جانتا تو وہ جائز ہے اب برا لگے دو روٹی زیادہ کر اپنے کیا کر سکتے ہیں خالی خالی کھوٹے کو ہم یہاں ہاں سے کریں گے کیا آپ مطلب ہے نہیں کہ بہت پڑھے لکھے ہو آپ کے پاس بہت, بہت علم ہے علم علم دین تو پڑھا لکھا علم دین نہیں ہے تو پھر <تصفح> کیا کر سکتے ہیں واللہ اعلم ولہ علم, علم صلی اللہ علیہ وسلم علی صلو حبیب صلی صل اللہ تعالی محمد وصحبہ ہی وبارک تو آپ نے سنا کہ نالے نے پاک کی برکتیں جو حاصل کرتا ہے سب پہ رکھتا ہے جیب میں رکھتا ہے جیسے امیر علیہ نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے ہمیشہ اپنے ساتھ نالے پاک کا نقش رکھتا تو کار کے اس حادثے سے وہ محفوظ رہا اور پھر امیر رسنت کی یہ تاکید کہ اپنے اکابر اپنے بڑوں کے جو امیر رسنت نے فرمایا ہے کہ ان کے کلام پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے تو پیارے مدنی منو الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اس میں ہمارے مدرسے کے ناظمین ہمارے مدرسے کے قاری صاحب بھی شرکت کرتے ہیں آج ہم نے اپنے سلسلے میں جن ہمارے مدرسے کے ذمہ دار کو بلایا ہے یہ ہمارے رکن کابینہ ہے جی ہاں مدرسۃ المدینہ کی جو مجلس ہیں تو جو پاکستان بھر میں پچیس کابینات جو بنی ہیں ان میں سے باب المدینہ کی ایک کابینہ کے یہ رکن ہے اور اس کابینہ کا نام ہے پاک نوری تو پاک نوری کابینہ کے یہ ہمارے رکن ہیں مدرسۃ المدینہ کی مجلس کے بھی رکن ہیں اور انہوں نے मदीना المدینہ سے حص بھی کیا ہے جی ہاں پنجاب کے से इन्होंने والا سے انہوں نے مدرسۃ المدینہ سے حص کی بھی شہادت حاصل کی پھر انہوں نے اس سفر کو یہیں ختم نہیں کیا بلکہ اس کے بعد انہوں نے المدینہ میں داخلہ لیا تو جامعت المدینہ میں داخلہ لینے کے بعد یہ مدنی بھی بن گئے عالم بھی بن گئے تو اب ان کے دل میں مدرسے کی خدمت کا جذبہ الحمدللہ آج یہ پوری ایک کابینہ کے رکن بھی ہیں تو ان سے ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے کہ بعض مدرسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی مدرسے کے قریب گزرتا ہے تو اندر دعائے مدینہ ہو رہی ہے اور باہر جو ہے ایک بہت تعداد میں جو مدنی منع جو ہے وہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں اب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو باہر کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ دیر سے آئے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ مدنی منہ جو ہے یہ دیر سے کیوں آتے ہیں اس کا جواب کچھ ایسا ارشاد فرمائے کہ مدنی منہ اپنی کمزوریاں بھی ڈھون لیں اور یہ جو دیر سے آنے کی اگر کسی کی عادت ہو آج اگر وہ آیا بھی ہو تو آخری بار آیا ہو اب وہ پابندی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے نے بالکل درست ارشاد فرمایا واقعی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات جب مدرسۃ المدینہ کا اشراق و چاش کے بعد آغاز ہوتا ہے تو دعائے مدینہ کے وقت میں بعض مدر ملے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ وہ مدر ملنے ہوتے ہیں جو لیٹ آتے ہیں آئیے پیارے اور میٹھے مدن ملو ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کیا مدرسہ تلمدینہ میں لیٹ کیوں ہوتے ہیں سب سے پہلے تو تمام مدن نے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم توجہ سے سنیں گے اور جو بات اچھی ملے گی آپ کے فائدے کی ہوگی اس پر انشاءاللہ عزوجل عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل سب سے پہلی بات تو مدن اللہ یہ کہ اپنی عادت بنائیں کہ رات کو جلدی سو جایا کریں کیونکہ ہمارے شہر طریقت امیر علیہ صلی دامت دامد براکاتمر عالیہ نے آپ مدنی منوں کو جو چالیس مدنی انعامات عطا فرمائے اس کے اندر بھی شیخ طریقہ تعمیر عالیہ سنت دامت برکاتم الیا مدنی انعام نمبر انیس میں ہمیں یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ تمام مدنی منع بھی اپنے اپنے مدنی انعامات کے کارڈ ہاتھوں میں لے لیں اور اسی بہانے ابھی فکر مبینہ بھی کر لیتے ہیں مدنی انعام نمبر انیس دیکھیے باپا ارشاد فرماتے ہیں نماز عشاء اور پڑھائی سے فارغ ہو کر جلدی سو جانا نماز کے لیے جگائے جانے پر فوراً اٹھنا اپنا بستر طے کرنا جیسے سب کام کرتے ہیں یا نہیں تو اب میٹھے اور پیارے مدنی منو ہمارے پیارے پاپا جان ارشاد فرمائے کہ کیا آپ نماز عشاء سے فارغ ہو کر اپنا سبق یاد کرنے کے بعد جلدی سو جاتے ہیں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اگر ہم نہیں سوتے تو ابھی نیت کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ ہم رات کو جلدی سوئیں گے اپنا سبق یاد کر کے نماز عشاء پڑھ کے تاکہ صبح ہم جلد مدرسۃ مدینہ میں پہنچیں گے تو پھر ہم باہر نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ انشاءاللہ شاء اللہ اعظل ہم اس دعائے مدینہ میں شرکت کریں گے کہ جس دعائے مدینہ کے اندر تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے اور تلاوت قرآن پاک کرنے کے تو کتنے فضائل و برکات ہیں آئیے ایک فضیلت سنتے ہیں پیارے آکاد و عالم کے داتا سلم با تعلیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرآ من القرآن حرفا فلاح و حسنات کہ جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑا اللہ تبارک وطالعہ اس کو دس نیکی عطا فرماتا ہے تو کیسی سعادت کی بات ہے کہ آپ وقت پر آئیں گے وقت پر آ کر دعم مدینہ میں شرکت کریں گے قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے تو انشاءاللہ عز و اللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا پھر یہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باغی میں مناجات بھی کی جاتی ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھا جاتا ہے اس میں بھی آپ شرکت کریں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مدنی منہ بڑے رقو تنگے انداز میں بڑے درد بڑے انداز میں جم جوم کا نگاہیں جھکا کر دائم دینا پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ وقت پہ آئیں گے وقت پہ آ کر دائم دینا میں شرکت کریں گے تو آپ کو بھی یہ جذبہ نصیب ہوگا اور آپ کو بھی یہ انداز ملے گا کہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے سرکار کی مداحسرائے بھی کریں گے پھر شجر اتاریاں بھی پڑیں گے اور اس کے اندر تو بزرگان نے دن کا ایسا تذکرہ ہے کہ ہر ہر شیر کے اندر ہمارے شجرے کے جو بزرگ ہیں ان کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے جب آپ وقت پر آ کر دائیں دن میں شرکت کریں گے تو ان شاء اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی برکت سے آپ کو سبق بھی جلدی یاد ہوگا آپ کو سب کی بھی جلدی یاد ہو جائے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے وقت آپ آپ واقعہ سناتا ہوں واقعہ مرتبہ ایک بچہ اسکول پڑھتا تھا تو اس کی والدہ نے جب اسے صبح اٹھایا نا تو اب وہ بچہ ہیلے بہانے کرنے لگا کہ امی ابھی اٹھتا ہوں نا ایک منٹ بس تو والدہ ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئی واقعی وہ مدنی منا جو بچہ تھا وہ ایک منٹ بعد اٹھ بھی گیا لیکن جب تیار ہو کر گھر سے باہر نکلتا ہے دیکھتا ہے وین ہی موجود نہیں ہے تو قریب ہی کوئی شخص کھڑا تھا وہ بتاتے کہ بیٹا ابھی ایک منٹ پہلے وین چلی گئی گھر کر ابو سے کہتے ابو وین تو چلی گئی خیر ابو اس کو جب اسکول لے کر جاتے ہیں تو دیکھتے کہ گیٹ بند ہو چکا ہوتا ہے اب جب پوچھا جاتا ہے تو چوکی دار بتاتا ہے کہ ماد سر ایک منٹ پہلے گیٹ بند ہو گیا خیر منت سماجت کرنے کے بعد جب گیٹ کھولا جاتا ہے جب بچے کو کلاس میں لے کر جاتے ہیں اس کے ابو تو کلاس ٹیچر بھی یہی کہتا ہے کہ سر سوری ابھی ایک منٹ پہلے اس کی غیر حاضری لگ چکی ہے دیکھا پیارے مطلب فقط ایک منٹ کہ جب اس کو اٹھایا گیا تو اس نے کیا کہا کہ میں ابھی ایک منٹ میں اٹھتا ہوں نا اور واقعی وہ اٹھ بھی گیا لیکن اس کا نقصان کیا ہوا اس کی وہن بھی نکل گئی گیٹ بھی بند ہو گیا پھر اس کی غیر حاضری بھی لگ گئی تو پیارے مدری منوں ہم غور کریں کہ ہم میں سے تو کوئی ایسا مدری منا نہیں جو رات تاخیر سے سوتا ہو پھر جب تاخیر سے سوئے گا تو نیند پوری نہیں ہوگی جب نیند پوری نہیں ہوگی صبح جب گھر والے اٹھائیں گے تو ہم سستی کا شکار ہوں گے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم رات جلدی سوئیں اور صبح خود اپنے گھر میں سدائے مدینہ لگائیں سدم دینا لگا کر اپنی والدہ کو اپنی بہنوں کو بھائیوں کو ابو کو اٹھائیں اور نماز کا کہیں اور والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر خود مسجد کی طرف چلے جائیں وہاں جا کر بعض جمع نماز ادا کریں پھر واپس آ کر گھر میں پرانے پاک کی تلاوت کہیں جو رات آپ نے سبق یاد کیا تو اس کو دوہرائیں دو سب کی دہرائی کر کے اب آپ مدرسہ وقت پر آئیں گے دعائیں مدینہ کا بھی آپ کو مزہ آئے گا وقت پر آپ سبق بھی سنا لیں گے سب بھی سنا لیں گے منزل بھی سنا لیں گے اور آپ کا پیارا جزبل بن جائے گا کہ آپ وقت پر تمام کام کر لیا کریں گے تو کیا خیال ہے پھر تمام مدنی من نیت کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ ہم رات کو جلد سونے کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ازل اور جب صبح والدہ ہمیں اٹھائے گی بلکہ کوشش یہ کرنی کہ ہم اٹھائیں اگر کبھی آنکھ نہ کھلے تو اگر والدہ اٹھائیں والد صاحب اٹھائیں تو انشاءاللہ شاء اللہ ان کی پہلی آواز پر اٹھنا کیسے دعا پڑھی دعا کرنے پڑھنے کے بعد فوراً سدائم دیا لگانا شروع کر دی ضروری نہیں کہ آپ اٹھے پھر سدائم دیا لگائے والدہ نے اٹھا دیا پھر بھی لبئی کہہ کر اٹھے اور سدائم دیا لگا کر سب گھر والوں کو اٹھائے نماز کا کیا مسجد میں لے کر چلے گئے اسلامی بہن گھر میں نواز ادا کر لیں گے اسلامی بھائی مسیح میں چلے جائیں گے تو اس طرح کر کے اگر آپ وقت کی پابندی کریں گے تو ان شاء اللہ اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں قرآن پاک بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی تو نیت کر لیجئے تمام متنی میرے ان شاء اللہ ہم رات کو جلد سوئیں گے اور صبح جلد اٹھ کر مدرسے میں پابندی سے آئیں گے انشاءاللہ شاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ نے بہت ہی اچھے انداز سے ہمارے مدنی منوں کو یہ مدنی پھول دیے کہ ان کو وقت کی اہمیت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے اور اسی کے ساتھ جو ایک اہم ترین بات جو ہمارے رکن کابینہ نے ہم کو بتائی ہے وہ یہی کہ مطلب کسی بھی نقصان کو چھوٹا نقصان نہیں سمجھنا چاہیے جیسا کہ بڑا پیارا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایک منٹ ایک منٹ کی حالانکہ کوئی اہمیت بظاہر ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اسی ایک منٹ میں کتنے نقصانات جو ہیں وہ گنوا دیے تو اب یہ بھی مدرسے کی نیک نامی ہوتی ہے کہ جس مدرسے کے مدنی منع وقت پر آ جاتے ہیں تو اس سے مدرسے کی نیک نامی ہوتی ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ مدرسے کے باہر رش لگا ہوا ہے یا اس، عموماً اسکولوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ رش لگا ہوا ہے تو وہ مدرسے کی نیک نامی گھٹاتے ہیں تو آپ تو اچھے مدنی من ہیں پیارے مدنی منع ہیں آپ کے مدرسۃ المدینہ نے آپ کو قرآن کی برکت عطا فرمائی تو اب اس مدرسۃ المدینہ میں ہم خوب خوب اس کی نیک نامی کا ذریعہ بننے کی کوشش کریں گے الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں ہمارے رکن شورا حاجی شاہد صاحب کی بھی تربیت کے مدر پھول ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں اور ان کا جو سلسلہ ہے انہوں نے تو کتنا پیارا نام ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ والوں کا بچپن تو آئیے اس سلسلے میں آج ہماری مجلس نے کیا تیار کیا ہے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی البیب صلی اللہ تعالی مٹھے میٹھے مدنی مننو اور مدنی چینل کے ناظرین میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان ابھی نن مننے تھے کم سن تھے روزہ رکھوایا گیا گرمی بہت سخت تھی سپہر کا وقت آیا تو آپ کے گھر میں روزہ کشائی کی تیاریاں ہو رہی تھیں ایک الگ کمرے میں افطار کا سامان رکھا ہوا تھا اور فرنی کے پیالے بھی رکھے ہوئے تھے فرنی کسے کہتے ہیں چاول کو پیس کر اس کے پاؤڈر کو اس کو آٹے کو دودھ میں پکایا جاتا ہے اسے فرنی کہتے ہیں آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمن اعلی حضرت کو گود میں لے کر اس کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر کے ایک پیالہ اٹھایا اور اعلی حضرت کی طرف بڑھایا اور کہا بیٹا کھا لو اعلی حضرت حیران ہو گئے کہا با میرا تو روزہ کیسے کھاؤں ارشاد فرمایا بیٹا کھا لو بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے میں نے دروازے بند کر دیے کوئی نہیں دیکھ رہا جلدی سے کھا لو یہ سن کر سید اعلی حضرت جو کہ ابھی ننے منع تھے بڑے ادب سے کہتے ہیں ابا جس اللہ کے حکم سے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے یہ سنتے ہی رئیس المت مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمان کی مقدس آنکھوں سے بے اختیار اشکوں کا تار بند گیا اور پیار سے محبت سے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا یہ ہے میرے آقا اعلی حضرت سبحان اللہ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا فیض رضا جاری میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی منوں سرپرست صاحبان آپ نے دیکھا اللہ والوں کے انداز کیسے ہوتے ہیں بچپن ہی سے اعلی حضرت کے یہ ذہن میں راسک تھا قدرتی طور پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچے رہیں گے سبق پڑھ رہے ہیں استاد صاحب کی نظر ہٹی اور ہم نے غفلت کی مگر اللہ دیکھ رہا ہے گھر میں اگر نفس و شیطان اکساتے ہیں کہ کوئی چیز بغیر ماں کے امی کے ابو کے پوچھے اٹھا کر کھا لو مگر یاد رکھیے مدنی اللہ دیکھ رہا ہے ہم نے مدرسے میں آنے میں تاخیر کی یاد رکھی اللہ دیکھ رہا ہے ہم نے گھر کے اندر نمازوں میں غفلت کی یاد رکھی اللہ دیکھ رہا ہے بس یہ وہم و گمان میں ہمارے رہنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو قرآن پاک آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ناظرہ پڑھتے ہیں یا حص کرتے ہیں قاری صاحبان آپ کو پڑھاتے ہیں آئیے اس پاک کلام میں ہمارا مولا تاعلیٰ کیا فرما رہا ہے ہاں سنیل چنانچہ سورت النصاب کی پہلی آیت کا آخری جز ہے ترجمہ کمز المان بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارا مولا تعالی ہمارا اللہ اور ہم سے ناراض ہو جائے بس ہر وقت یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی تلم پارتی سورت العلق میں ارشاد ہوتا ہے المیالم ترجمہ اے کنز ایمان کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میتھل تھے رہو کا پتا یا الہی میتھل تھر, تھر رہو کا پتا یا الہی امین صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی علی تو پیارے پیارے مدنو یہ جو بزرگوں کے واقعات آپ سنتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں انہیں اور صاف کی برکت سے کیسی برکت ہے فرمائی میں کیا رحمۃ اللہ تعالی لے کے بچپن کا یہ واقعہ ہم نے سنا کہ انہوں نے اپنے والے صاحب کو بط... کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر یہی اعلیٰ حضرت تیرہ سال کی عمر میں مفت... مفتی بن گئے اور فتوی دینے شروع کیے اتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالم کہ آج الحمدللہ دنیا بھر میں ان کی کتب پڑھی جاتی ہے ان کے بتائے ہوئے فتح پر جو ہے وہ زندگی گزاری جاتی ہے اور انہوں نے تو ماشاءاللہ ہم کو کنزل ایمان جیسا ترجمہ قرآن بھی عطا کیا نا جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تو ہمیں ذہن بنانا چاہیے کہ کوئی بھی بزرگوں کے واقعات ہم سنتے ہیں تو اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اس کی برکت سے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایک تو گناہوں کی عادت بھی چھوٹے گی اور دوسرا تقوا اور پرہیزگاری یہ پیدا ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ جناب میں بہت چھوٹا ہوں تو ایسا نہیں جھوٹوں چھوٹی عمر سے ہی ہماری ایسی تربیت ہو ایسی عادت ہو کہ نہ ہماری زبان سے جھوٹ نکلے نہ گالیاں نکلیں نہ مطلب کسی کی حبت کریں نہ مطلب کسی کی دل آزاری کریں بالکل اچھے اچھے پیارے پیارے مدنی مُننے بن کر ہم گھر میں بھی رہیں مدرسے میں بھی رہیں اپنے علاقے میں بھی رہیں جب کسی گھر پہ جائیں خاندان میں جائیں وہاں پر بھی اچھے مدنی منع بنیں جیسا کہ شیخت عریکت امیر علیہسلت سے جو سوال کیا یہ بھی مدرس المدیرہ کی ایک مدنی منی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتنے سلیقے سے اس نے نگاہیں جھکا کر امیر علیہسول سے سوال کیا تو امیر علیہ سندن نے فرمایا کہ مدرسے کی معلمات نے ان کی کتنی اچھی تربیت کی ہے تو یہ تربیت تو الحمدللہ للہ مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان معلمات یہ سب کرتے ہیں تو جو عمل کرتا ہے یہ نہ صرف خود اچھا کہلاتا ہے بلکہ اپنے ادارے اپنے استادوں کے لیے بھی نیک نامی کا ذریعہ بنتا ہے تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء آخر میں مدنی سوال اللہ ہم نے چار مدنی نام اب تک اپنے دوہرائی میں لے آئے ہیں اگرچہ آپ تو ماشاءاللہ روزانہ اس کی ترکیب بنائی رہے اور اس سے پہلے جو آپ نے نیت کی تھی کہ پانچوں نمازیں با امامہ آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس سلسلے میں خبریں جمع کرنے کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایسی خبریں جمع کریں کہ کون سے مدرسے کے مدنی منع ہر وقت با امامہ رہ رہے ہیں انہوں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی پھر انہوں نے نماز پنجگانہ کے بعد اپنے اورات پڑھنے شروع کر دیے تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں جنہوں نے روزانہ دو درس دینے یا سننے کی عادت بنا لی تو اس طرح کے جو مدنی منع ہیں ان کی کارکردگی ہم جمع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں ان قریب آپ وہ بھی دیکھیں گے مدنی مدرسۃ المدینہ کی خبریں انشاءاللہ اس میں آپ کو کارکردگی بیان کی جائے گی تو آج جو پانچواں مدنی نام ہے میرے میرا نسل نے جو اتا کیا وہ ہے کہ روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ اپنے گھر پر سبق یاد کرتے ہیں یا نہیں اب آپ کہیں گے کہ جناب اتنا پڑھتے ہیں تو پھر گھر پہ بھی پڑھیں یا یہاں جو پڑھتے ہیں وہ جو پڑھا ہے اس کو پڑھتے ہیں گھر پہ جو پڑھیں گے وہ, وہ پڑھیں گے جو آپ نے کل سنانا ہے تو جو کل سنانا ہے تو اس کو آج ہی اگر یاد کر لیں گے تو اچھی نیند بھی ہوگی اٹھنے میں سستی بھی نہیں ہوگی کیونکہ سستی ہوتی بھی اس کا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سبق یاد نہیں ہوتا ہے تو یہ اچھے مدنی منہ کی عادت نہیں وہ وقت پر اپنا سبق سنا دیتے ہیں اور قلعہ درجے میں نمایاں مقام ان کا استادوں کے سامنے ہوتا ہے کہ جناب یہ مدنی منہ جو ہے یہ جلدی جلدی سبق سنا دیتا ہے تو اس مدنی نام پر عمل کی نیت انشاءاللہ روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ اپنے گھر پر سبق یاد کریں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ آخر میں اپنے ازم کا اظہار بھی کر لیتے ہیں <laughs> تیار ہیں سبحان اللہ سب پرچم اب دیکھیں یہ تو اب لانا شروع کر دیں انکریب بارہویں کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ خوب دھوم دھام سے ہم سرکار کا میلا بھی منائیں گے تو کی خلاف جنگ جاری رہے گی گیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی گیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاء اللہ نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور چغل خور چل خور مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ اللہ سر پر اماما سجا رہے گا انشاء اللہ وجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے آمین صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم صلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ